السّلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ جو شب میں جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ مومبتیاں جو جلتی ہیں کیا وہ بھی سنگ مومبتیاں جو قبروں پہ جلاتے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے کہ آگ وہ بھی قبر پر جلانا وہاں دن تو بلکہ اگر جیسے بھی اگر مقصد جلائی ہے تب تو وہ ہے اور اسر بھی ہوا اگر مقصد ہے جلانے کا جیسے کہ تلاوت کرنا چاہتا ہے اس کی روشنی میں پروام روشنی نہیں ہے یا اس لیے روشنی کرنا چاہتا ہے کہ اس کا اور کوئی عزیز آئے گا تو اس کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو یا کوئی خبر پر کو پاؤں نہ رکھ دے اس وجہ سے اگر چاہتا ہے تب بھی خبر پر نہیں جلائے گا خبر پر کیا اگربتی بھی آ, نہیں جلاتا اگربتیاں جو ہے نا یہ اگر خوشبو کے لیے جلال اچھا ہے لوگوں کو خوشبو پہنچے گی تب تو جلا سکتا ہے لیکن قبر پر نہیں ہوتی آ گیا یہ سائڈ پر جلائیں اور اگر لوگوں کو خوشبو پہنچانے کا مقصد نہیں ہے ویسے رسمی طور پر اگر اگربتیاں جلا دی تو یہ اصطلاف ہے اس کی اجازت أعلم أعلم. و جل و اللہ ماری صلی اللہ محمد